سلام علیکم ابو عیوب صاحب جی جی, جی. اچھا میں خادم خدمات کر رہا ہوں جی تکلیف دات کی, کی جی میرا جی فضل احمد چشتی جناب رات ابدیش پڑھے جی جی میں ہے ہے ہے جواب کوئی اپناٹس مینو دسوڈ کر جی, جی میرا مسکین مسکین, مسکین می ای ای ای ای ای ای جڑی ایک جناب نو گزارش کرنی سی نا بار بار مطالبہ کر رہے ہو یارہ مدرزار نو گالا لکھ کے دو مدرزار نو گالا لکھ کے دیو ناید ناید ناید ناید ناید نای میرے دے فنو کچھ نہ توریہ فنے ایک جی ایس ایس وقت دا ایس دا ایس وقت بتی نا طیب صاحب دی جلد لائی بیٹھا خطبات حکیم ار اسلام جی سو میرے کہ بے ڈٹ کیا میری صداقت میں یعنی جنہ خلاف بول رہا تول تو جڑا دیکھ نہیں تو واسطے گل نہیں جڑا میں خر چھڈیا او تھوڑے واسطے چ کو نہیں لیکن الحمدللہ میں محض احقاق حق اور مطالبہ باطل است قیتہ کسی تاصب ذاتی اناد وغیرہ اس طرح دی چیزاں یا میں ہما اس طرح کوئی جماعت پرست ہوواں یا میں شخصیت پرست ہوواں میں جماعت اپنی دا ہر صورت رد کرنا اے جے کوئی مقصد لا یجرمنکم شنان قومن اعلی اللہ سعدلو کوئی نہیں گزار جنا جیتری میری سمجھ کہ میں کفار سمجھنا میںنقدہ یا تدلیل فتوی لائن ہاں جی اور بعض یعنی انہیں بعض پتہ نہیں کی, کی فتوے ملا چھٹے ہونے جو کچھ لائن محض मैं یعنی مقصد نہیں بندے خرابی ایک منٹ ایک منٹ سامنے خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر دو پہ ایک سو بیاسی سفید مولانا تھانوی احمد اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحومان میں نے مولانا تھانوی احمد اللہ علیہ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں قیام اور میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا مگر جب مجلس میں ذکر آئے تو فرماتے مولانا رضا خان صاحب ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رضا کہہ دیا حضرت نے ڈانٹا اور خفاؤ کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگر اختلاف رائے تو منصب کی بھی کرتے ہو کس طرح جائز ہے رائے کا اختلاف اور چیز ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے اور صحیح نہیں سمجھتے مگر ان کی توہین اور بےدبی کرنے کا کیا مطلب مولانا تھالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نہ کہنے پر برا مانا حالانکہ مولانا تھالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل جو مولانا تھے وہ انتہائی گستاخی کیا کرتے تھے مولانا مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علم سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو اتب ضروری سمجھتے تھے جناب دوسری چوتھی جلد کے اندر تو عجیب ہے کہ ادھر مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا احمد رضا خان کے اوپر رحمہ اللہ کا رے ہے کا نشان پڑا ہوا ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں حضرت اپنے کام سے کام ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ مولانا احمد رضا خان صاحب کو برا بھلا کہنا جائے سمجھتے ہیں نہ کبھی کہا دارال آپ آ کے دیکھیں کوئی ذکر یا چرچا ہے ہی نہیں کون بریلوی اور کون وہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہاں جی میں تو سمجھتا ہوں میرے خیال میں آپ اپنے اکابر کے انتہائی گستاخ بن چکے ہیں کہ آپ ان کی ایک بھی مان رہے اور پھر اسی چوتھی میں نے مولانا جی میرا پہلا سوال آپ کو یہ ہے جی آپ کے مسلک کے کون کون سے علماء ہیں جن کی بات آپ کے لیے جی یہ بات بتائیں میں امام تو مانتا ہوں امام اہل سنت کو یہ میرے امام امام احمد رضا میں ان کو امام اہل سنت میں امام اہل سنت صرف ایک مانتا ہوں امام اہل سنت میں سب کو نہیں مانتا یہ ذہن میں رکھنا فن کے, کے جو امام فنون, ہیں فنون کے جن کو, جن کو جن کو وہ خود بہت بڑا آدمی, نے نے آدمی سمجھنا اور بات ہے آدمی سمجھنا اور بات ہے لیکن آپ کے نزدیک میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کن کن کو مانتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نزدیک کتنے علماء ہیں جو محتبر ہیں تاکہ میں ان کی بات آپ کے لیے کے طور پر اور کتنے ہیں جی وہ یہ بتائیں کہ کوئی علماء گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے علماء ہیں ہمارے کولم چار دس بیس ہیں میں پیر محراب میری بات امام نہیں بہت ابتلا کا دور ہے جس میں یہ حضرات گزرے ہیں انتہائی ابتدا کا دور تھا اور ابتلا کا دور جاری ہے یہودیت جو ہے وہ فتنے سازشوں اتنے اتنے غیر سازشیں ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے جی تو اس کے اندر بعض کا فتنوں کا فطروں کے اندر مبتلا ہو جانا یہ کوئی بعض بات نہیں تھی اس امام اہل سنت کے ہے جو متعلق نہیں میں مانتا ہوں میں حضور سید حضرت تاجدار گولڈا کو مانتا ہوں یہ میرے لیے سبحان اللہ یہ پختہ عالم دین ہے اسی طرح میں اپنے مرشد کام حضور سید امام شاہ صاحب رحمہ اللہ پیر سیال ہو گئے ایسے حضرات کون خواجہ شمس, شمس الدین شمس الدین شمس الدین میرے وہ پردادا پیر, دا دا پیر ہیں نہیں آپ کے میں ہوں حضور سید محمد امام شاہ رحمہ اللہ کا وہ سید پیر مہرلی شاہ رحمہ اللہ کے اور وہ حضور خواجہ شمس الارفین یہ میرا سلسلہ ہے بیت ہے اچھا مطلب جی میں حوالہ پڑھ سکتا ہوں مقصد یہ ہے کوئی شک نہیں لیکن اتنا بار ایک بات رکھنا کہ پیر صاحب کی کتاب سے پڑھنا ہے کسی اور کی کتاب سے نہیں نکالنا ادھر کا فیض احمد جو ہے نا میں رات آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں فیض احمد کے حوالے سے یہ آپ ذہن میں رکھنا فیض احمد جو ہے بالکل اچھا اچھا اچھا وہ یہ بتائیں کہ آپ آج کے بعد یہ مطالبہ کسی پر رکھیں گے کہ احمد رضا کو برا کہ آپ کے مشائق جو ہے وہ راہیں محلہ کہ یہ جواب تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں اچھا آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ ہم اس کے یعنی ایک یہاں پر دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جو ہے وہ متقدمین میں سے ہے کہ متاخرین میں سے ہے اگر متقدمین میں سے ہے تو ایسے ایسے شخص کے علم و فضل میں اگر وہ صاحب علم ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا کیوں حضور سیدنا شایخ محقق نے لکھا ہے کہ یہ جی مسئلہ ہی اللہ تعالیٰ نے متاخرین پر کھولا ہے اور ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے مہین پہلے وہ شخص جو نے اس پر کلم اٹھایا ہاں ہاں سے کوئی مسئلہ کھول زمین پہ نہ کھولے تو اس سے کوئی فرق نہیں نہ کوئی فرق نہیں میں ایک مسئلہ کھول دیا ہے ابھی تو آپ سارے یہ مسئلہ کھول دیا اچھا اچھا اچھا کھل سکتا ہے سنیں سنے آپ سر باتیں کریں گے آپ نے اپنے مشائق کی کتابوں کو سمجھ کر نہیں پڑھا میں شرطیہ کہہ رہا ہوں میرے بھی احمد رضا خان کو سمجھ نہیں پڑا ورنہ احمد رضا کو جو مسلمان سمجھے آپ اس کے عقیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا اچھا ایک سوالی صاحب جو ہیں وہ مرحومے وہ رہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مولانا ہے ہمارے آقا ہیں سب کچھ ہیں آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے یار کہ کدھر کی بات ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ میری بات سنیں جی مول احمد رضا خان کا آپ نے مغفرت ضم سے متعلق جی تجربہ پڑھا ہے بالکل پڑھا ہے <laughs> کیا لکھا ہے اس میں کیا آپ بتائیں کیا اس میں فضائل دعا, کیا ہے؟ دعا میں کتاب منگا رہا ہوں آپ نے جو پہلے کسی سے بات کروائی ہے نا میری آب باق آب باق باق باق جو پہلے, پہلے سے بات کروائی باق ہے یہ عال علم کی شان نہیں ہے میں نے یہ نہیں آپ کو جواب دیا میرے پاس حگیم علومت حکیم علیہ السلام رحیمہ اللہ کی خدمات نہیں ہے میں جب منگواؤں گا تو پڑھوں گا میں نے آپ کے حوالے پہ اعتبار کیا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھیں اس قسم کی کوئی بات ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ جو مغفرت میں حوالہ ہے رہا ہوں وہاں بات کیوں رہے نہیں آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے محمد رضا نے ترجمہ کیا ہے مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی کتنی بات بتا دیں کہ یہ ترجمہ کرنے کی وجہ سے کا پھر سنو سنو سنو اچھا چلو آپ یہ بتائیں آپ کے نزدیک کیا اس پر حکم شریح میں نے تو آپ سے پوچھ وہ اعتبار سے آپ بتائیے غلط ہے سنو سنو سنو سنو ارے سنو بھائی سنو یہ باتیں ہیں آپ جیسے کر رہے ہیں اللہ تعالی کے فضل سے وہ اصول کو تہ تک سمجھتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ با صفات باری ہوں یا جتنے متشابہات ہیں ان کا ترجمے کے اندر ایک ہے تبصرہ میں نے اس کو واضح واضح کیا تھا ایک ہے تبصرہ ایک ہے ترجمہ ایک ہے عوامی محفل اور عوامی ذکر ہاں جی اب امبا علیہ السلام کے علاوہ عوام کے مسل گناہوں کا ذکر ہو اس کے اندر کسی ایسی بات کو لانا علماء نے کفر لکھا اگر تبصرے کے دوران ہے تو کوئی کفر نہیں سمجھ نہیں آ رہا ترجمہ کرنے اور یار میں نے اس کو سمجھایا تھا یار سمجھایا تھا میں نے وہاں پر دس جملے ہیں ان میں سے کس پر حکم تکفیر ہے مجموعے پر ہے کہ مفرد پر ہے کمال کرتے ہیں جب ایک مجبور یار یہی بات ہے نے پڑھا ہوگا تکفیر نہیں کریں گے میں نے بتایا ادھر لکھا ہوا ہے میں کوئی وہ انوکھے رسول نہیں تھے اس پر تکفیر نہیں ہو سکتی کیا ادھر لکھا ہوا ہے فتابہ بریلی میں کہ اس شخص نے کہا کوئی آپ انوکھے رسول نہیں تھے پر تکفیر نہیں ہو سکتی علاوہ چلو اس کو چھوڑ دیں تو پھر چھوڑ دوں جب مجموعے سے ایک کو چھوڑ دیا تو پھر کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تکفیر کی بات ہے صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ آپ کے مسلک کی ابلیت کا یہی مسئلہ ہے یہ سے کہ کشتی تحقیقات میرے لیے چھپی ہے اس نے تکفیر کا فتو دیا ہے اور میرے پاس نجوم شہابی اور کتاب چھپی ہے آپ کسی اندھے مقلد کی بات بریلوی آپ کسی اندھے مقلد سے بات نہیں کر رہے نہیں مقلد نہیں آپ اچھا ایک بات ایک کون رضا خان نے یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے احمد رضا خان پہ کفر کا فتوا لگایا ہے آپ ان پچپن علما ہے کو کافر کہیں گے احمد رضا آپ یہ بتائیں کہ کسی نے یہ لکھا ہے کہمد رضا کافر ہے کیا یہ کسی پچپن جو ذکر کر رہے ہیں پچپن علماء نے یہ ترجمہ کرنے کو کفر قرار دیا ہے اور احمد رضا کا یہی ترجمہ ہے آپ مجھے جتنی بات بتا دیں احمد رضا کا فر علماء کو کافر اچھا ایک منٹ بات یہ ہے پہلے ان پچپن علماء کے نام تو گنوائے ان میں سے کون کون سے علماء ہے بتا رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں یہ فتاوا بریلی ہے بات سمجھے بات سمجھیں فتح بریلی کا تو ثابت نہ ہو سکا کیونکہ وہ مجموعہ اس کے علاوہ نام دیکھیے فتوا بریلی کے علاوہ یار میں کہہ رہا ہوں یہ بلمی ہے ایمان سے کہتا ہوں یہ ہے یا تو علم کے ساتھ بازی ہے یا بے علمی پر مبنی باتیں ہیں اگر آپ اصول پر پابند رہیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مجموعے پر حکم جو ہوتا ہے وہ فردن فردن شمار نہیں کیا جا سکتا نہیں نہیں آپ کی مفتی کی بدی جانتی ہے نا وہ لکھ دیتا یہ کتاب کہتے ہیں جی یاری شریف میں آیا ہے مفردات یہ ٹھیک ہے تو اس کا مجموعہ بھی ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب مجموعہ گلا تو مفرت کیا جگہ یہ کیسے بچوں والی بات نہیں بات رکھے بات سنیں آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ اختلاف اس طرح کے پڑ جائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علماء دیوبند جو ہیں اشرف علی تعلیم اور سنو تو صحیح یار سنو تو میں کہتا ہوں حکیم الامت کے اور اشبیر عثمانی صاحب ان کو علیحدہ نکال لیں یہ تو کہتے ہیں مسلم لیگ اور مسٹر جناب ولی تھے سب کچھ تھے پتہ نہیں کیا کیا خوابیں بتاتے ہیں اور جو آپ کے دار آپ کے جتنا کانگریسی تھے وہ سارے نہیں بولا جو آپ بول رہے ہیں کس نے لکھا ہے میں دوں حوالہ شبیر عثمان سچی بتانا شبیر عثمانا پڑھایا تھا شبیر یار میں حوالہ پڑھتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں بات تو سنو میں تمہارے دیوبدی ہوں کہ ایک نہیں میں بی کے حوالے پڑوں گا جنہوں نے اس کو پتہ نہیں خوابے بیان کر کر کے ولی بنایا تو ایک طرف ان کو رکھ لے اور ایک طرف کانگریسی علماء جو کہتے تھے یہ سب مسلم لیگ ہی مرتاد ہیں میں وہ بھی پڑھوں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل نکلے گا اچھا اب میں تو خیر اب نماز بھی پڑھنی ہے یہ جو حوالہ ہے میں میں آپ کے حکم پر عمل اس وقت کرنے پر غور کروں گا جس وقت حکیم الاسلام کے خطبات آپ پڑھ لیں گے اور آپ کہیں گے وہ کیوں کا بات کا جواب کو میں نے دینا ہے آپ کو لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا میں کس جھوٹ کو مان دیں جھوٹ بولا ہے کہ کو بالسنو سنو میں سنگ سے بھاگ رہا ہوں میرا کتب خانہ آپ نے دیکھا ہے یہ سب کچھ موجود ہے ڈیڑھ کروڑ کی میرے پاس کتابیں لگا لیا ہے کتب خانے کا ٹی سی ایس پہنچے گا تمہارے پاس اور اندازہ کر لینا اگر میرے سوالات آپ کو سمجھ ایمان سے کہتا ہوں اگر آپ میرے سوالات سمجھ لیں سمجھ پہلے میں سمجھوں گا نہیں ایک بات سنیں میں آپ کے سوالات کے جواب یوں نہیں دوں گا ایک بار میں رکھے کتاب لکھنے کو پہلے ایک خط لکھوں گا آپ کو جی جی. مجھے اپنے علماء کی فہرست دیں کس کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں سکتا محمد رضا خان کے عقیدے کے مخالف آپ کسی کا عقیدہ مانیں گے میں مختلف سوالات لکھ کے آپ کو بھیجوں گا لیٹر پیڈ دے آپ اس کا جواب دیں اور حلالی سوال کا جواب دیتا ہوں میں حرامی کا نہیں دیتا شام عبد المغیر سوالی اور سوال کا جواب دیں گے یار اس کے بعد میں آگے یار بات تو سنوات سنو یار تم ہمیں حلالی سوال بتاتے ہو ایمان سے بتانا جب گاندھی کو دارال دیوبند میں بلایا تھا تو وہ پیٹ ہے مولوی احمد نصرت البرار لکھی تھی اور ہندوؤں کے ساتھ چلنے کا اس نے بھی فتویٰ تھا کہ جواب ہے آپ کے خزرۃ البرار نہیں ہے کیا سیاض شریف کا فتو شریف سیاض شریف کا فتویٰ جو خواجہ جو الدین زیاد بھی نے ہندو مسلم نے فتوا دیا بول رہے ہندو کیا موجود ہے رتو والی کی طرح رتو والی کی طرح فتوے لکھتے ہو نا ہاں ہاں ہاں رکھو ہر جو کہ ایک مت دینا یہ بہت آسان ہے ویسے میں ایک بات کو پڑھنا یہ مشکل ہے ایک بات سے میں گھبراتا بھی رہتا ہوں ایک بات سے میں اور ڈرتا رہتا ہوں بھائی وہ یہ کہ کیونکہ امکان قزم تمہارا عقیدہ ہے تو میرے خیال میں اپنے لیے تو فرض سمجھتے ہو گے امکان قزم کا عقیدہ پیر حضرت عبد القادر کے ان کی الفت میں ٹھیک کہ الفت الربانی اٹھاؤ مجلس نمبر اکسٹ کو پڑھ لو آپ آپ کی عقل ٹھیک ہو جائے گی مجلس کو پڑھ لو ہاں ہاں امکان قسم کا آپ کے نظریے کیا نظریہ ہے نظریہ سمجھا وہی نظریہ یہ ساری خیال سے میں صرف اس وقت دو کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھا رہا ہوں تھوڑی دیر آپ صرف یہ کر ابھی اٹھاتا ہوں میں یہ دیر میں رکھنا بالکل جی کریں اٹھائے اور تھوڑی دیر تک مجھے فون کرے میں ابھی بیٹھا ہوں آپ سے ان